ہردم سن آئے نسر اللہ ہتوالے کرتے ہیں ہر دم سن آئے اللہ. اللہ اللہ کی نعمت عثما بلا بل سجا کر دکھا جس نے یزید اشرق کے سر کو چکا دیا جس نے علیف کا لال کو سب کو بتا دیا جس نے کسرے پتیلے دونوں کھلا دیا جس نے دونوں کھلا دیا جس نے میں گونجتی ہے یہ سدائے سن آبادی کو جاغا میں کروں گا میں برباد حسین والا ہوں وہ کام کر دکھاؤں گا ہیما میں بھی ہو جائیں گے بہت دل شاپ ہیما میں صرف جائیں گے بہت دل شاپ یہی لب ہے لوگ اللہ اپنے زمانے کو کر دیا حیران بسے ہوئے تھے جو دشمن وہ ہو گئے سمجھ گیا وزیفہ یہ آج کا انسان یار بنائی گا کر دیں گے دیپے جھو قربان یا بنائی گا کر دیں گے پہ جھو قربان قربا قربا سکھا رہی ہے تاریخ ادائن سلا جن کے یہ شیر دل بیٹے چلے جانی کروا لو ہرے کے, بلند رکھنا کے ان کو بہت دسمان نے دی آپ ان سے ہر دورے بہت دسمان نے دی آپ ان سے, ان سے, ان سے, ان سے, ان سے اسی ہی راہ پہ چلنے سکھائے سن ل یہ فکر دشمن اسلام کو سچاتی ہے یہ کیسی فوج ہے مرنے سے نہ گھبراتی ہے انہیں یقین ہے گھر خدا کی نوصرت بڑھائے یہ جب تو پاتی ہے کدم بڑھائے یہ جب تو فتح پاتی ہے خدا کے دین کو دیکھو بچائے سنلہ شاختب کو پانے والا ہے یہ دین کے لیے بیٹا لے یہی ہے, یہ ہے رہ بر یہ دیکھ لے دنیا یہی نظام میں ولاف بچانے والا ہے یہی نظامِ میں بچانے والا ہے امر کے ساتھ یہ سب کو دکھائے نصر اللہ دو وقت شام میں آیا مزار زینب پر انہوں نے سب کو دکھایا مزار زینب پر کنارے مارتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا دفاع نبایا مزار زین اپ کب نبایا مزار زین اپ یہی ہے خدا اور وفائے خدا رکھے گا سلام رہے گی اسی ہی فوج کا لیڈر رہے گا اللہ شہید ان کی شکست نہ ہوگی کیسل فرو انہیں رکھے گا بشتا کلّا کیسل فرو انہیں رکھے گا علی پتنی یہ جان